الحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم اما بعد فاعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الحمدل حضرت ابوی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نظر رکھیے گا شر کے معنی ہوتے ہیں تیزی کے سرعت کے جذبہ کے شیررا اور فط کے معنی ہوتے ہیں سستی وقفہ سکون فط کے معنی جیسے آپ آئے سلاۃ وسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلط کے درمیانی دور کو جس میں کوئی انبیاء کی پیراثت نہیں ہوئی اس دور کو اس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں اسی طرح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا ان وہی نازل ہوئی پھر اس کے بعد ایک کے بعد جا کر وہی نازل ہوئی اس عرصے کو فطرت الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے فطرت کا معنی ہے وقفہ سکون سستی حدیث کا ترجمہ ہے ان نلی کلِ کہ بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے ان نلی کلِ ہر چیز کے لیے تیزی ہے ولی کل اور ہر تیزی کے لیے سستی ولی کلی ہر تیزی کے لیے سستی تو ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے کیا مطلب ہے حدیث کا جب کسی بھی چیز کی ابتداء ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے تو انسان کو ہمیشہ سے اس کا جنون ہوتا ہے بہت زیادہ اشتہا اور جذبہ ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ جنون وہ جذبہ وہ شوق ماند پڑ جاتا ہے جیسے کہ عبادات کی مثال لے لی جائے کہ جب انسان ایسا ہوتا ہے کبھی کہ عبادات میں مبالغہ کرنے لگ جاتا ہے ماشاءاللہ نوافل بھی ہو رہے ہیں فرائض کا بھی اہتمام ہو رہا ہے واجبات کا بھی اہتمام ہو رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں اور دیگر عبادات پر بھی بڑا زور ہے لیکن آہستہ آہستہ اس میں پھر سستی آ جاتی ہے تغافل آ جاتا ہے کہ کبھی نوافل چھوڑ جاتے ہیں کبھی ذکر و اذکار نہیں ہوتے اور اسی طرح آہستہ آہستہ انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اس حدیث کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خیر المور اوسط کہ بہترین امور میں سے بہترین کیا ہے اعتدال ہے ان کا درمیانی راستہ ہے نہ ہی بہت زیادہ افراد نہیں بہت زیادہ تفرید یعنی نہ بہت زیادہ زیادتی ہو نہ بہت زیادہ کمی ہو ایسا بھی نہ ہو کہ صرف اور صرف فرائض پر ہی اتفاق کیا جائے سنتوں کا لحاظ نہ کیا جائے نوافل کا لحاظ نہ کیا جائے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بفرائز نوافل سنتیں اور اس نوافل کے اندر اتنا اور دیگر چیزوں کے اندر اتنا اپنے آپ کو تھکا دے کہ اگلے دن وہ فرائض کا اہتمام کرنے سے بھی عاجز آ جائے یہ چیز نہ ہو یوں کہو کہ بالکل خوشک صوفی بھی نہ بن جائے اور بالکل اللہ کا باغی بھی نہ بن جائے خوشک صوفی سوفی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ چلتا ہے اور بس زیادہ سے زیادہ پھر سستی آ جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے احب الاعمال العمال ادب محا و انقل احب الاعمال العمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال کیا ہیں ادب محا جو ہمیشہ کیے جاؤں گا انقلا اگرچہ کم اس لیے اپنی زندگی کو متوازن بنا لیجیے بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ بس اتنا خوشب ہو جائیں کسی معاملے میں کہ دیگر کچھ آپ کو نظر ہی نہ آئے اور وہ بس ایک یا دو دن کا جذبہ ہو اور اس کے بعد بس پتہ ہی نہ ہو کہ رب کیا ہے اور نبی کیا ہے ایسا بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا جائے بلکہ متوسط راہ اعتدال اختیار کی جائے چاہے وہ آپ کسی بھی کام سے کسی بھی عمل کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر راہ اعتدال سب سے بہترین چیز ہے کوئی بھی معاملہ ہے آپ کے ذریعے چاہے وہ دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے راہ اعتدار سب سے بہترین عمل ہے آپ پھر یہ حدیث کو پڑھتے آپ کو بالکل یہی ملے گا کہ اعتدال پسندی سب سے بہترین امر افراد تفریح نہیں ہے الاقتصاد فی کا نصف المعشہ کہا ہے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا نہیں بہت زیادہ زیادتی نہ کمی پھر فرمایا خیر الامور اوسط امور میں سے بہترین امر کیا ہے اوسطہ ان میں سے درمیانہ ہے متوسط یہ ایسا بھی نہ ہو کہ کبھی ہم عبادات کے اندر اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں اتنا تھکا دیں نوافل اور اضافی چیزوں کے اندر کہ اگلے دن یا چند دنوں کے بعد ہم فرائض سے فرائض کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت پر اتر آئے نہیں بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سے اختیار کرنی چاہیے میانہ روی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے متوازن زندگی ہونی چاہیے ایسا بھی نہ ہو کہ کبھی تو ہم اپنی اولاد سے اپنے دیگر رشتے داروں سے اتنی محبت کا اظہار کرنے لگ جائیں اپنے متعلقین سے کہ کبھی تو محبت میں ہم اتنے آگے چلے جائیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور تھوڑے عرصے بعد ہم نفرت میں اتنے چلے جائیں اتنے چلے جائیں آگے کہ بالکل قتل قتال پر امادہ ہو جائیں میاں نہ ہر چیز میں بالکل میاں نہ لگی نہ ہی نفرت ہو بہت زیادہ اور نہ ہی اتنی زیادہ محبت کر لی جائے کہ وہ کل کو نفرت کے نتیجے میں ظاہر ہو غرض ہر معاملے کے اندر ایسا ہو کہ ہم ایک حد کے اندر رہیں اس کے لیے ہماری حدود کی تعین ہو نہ ہی زیادہ افراد ہو نہ بہت زیادہ زیادتی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تفریح یعنی کمی ہو بالکل میان زندگی اتنی سہار اتنی آسان ہے یقین جانے اور اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں اس کے کوئی انتہا یہ نہیں ہے متوازن زندگی کبھی انسان کو برائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کبھی بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے اس لیے متوازن زندگی گزاری جائے کہ بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ بس خشکی ہی خشکی ہو کچھ بھی نہ ہو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عبادات بھی کی ہیں گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹایا ہے بیماروں کی بیمار پرسی بھی کی ہے دیگر لوگوں کے احوال بھی لیے ہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے مزاح بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مختلف اوقات میں ان کے ساتھ یعنی ہنسی مزاح بھی کی ہے صرف اور صرف مزاح کو فضول چیزوں کو ہی بنیاد بنا کر اپنی زندگی ضائع نہ کی جائے اور بالکل کسی کے اندر اتنی زیادہ خوش کی اختیار کر لینا اتنی زیادہ شدت اختیار کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہر چیز کے انسان پر حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے الگ حقوق ہیں مالے والوں کے الگ حقوق ہیں پڑوسی کے اور حقوق ہیں گھر والوں کے اور حقوق ہیں بچوں کے اور حقوق ہیں والدین کے الگ حقوق ہیں ہر ایک اپنا مقام اپنا مرتبہ ہے کبھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے تناول فرماتے ہوئے کھجور خود تناول فرما رہے ہیں گٹلی اٹھا کر کسی اور شہبی کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر ازرا مزاح فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ایک کھائی اور تم نے اتنی زیادہ کھا لی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنے والے شخص کو جب وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے میرے پاس سواری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے رسول اللہ فرمانے کہ میں آپ کو اونٹ تو نہیں دوں گا اونٹ کا بچہ دیتا ہوں بھائی رسول اللہ اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواروں گا وہ تو مجھے برداشت ہی نہیں کر سکے گا پھر آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ کیا اونٹ, اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا بھلے بڑا ہو ایک بڑھیا آئی یا رسول اللہ میرے لیے دو فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی حیران اور پریشان روتی ہوئی چلاتی ہوئی گئی گئی میں جنت نہیں پہنچاؤں گی آپ رسلام نے بھیج کر گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ کوئی بوڑھیا بری بڑھی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی جوان ہو کر جائے گی تو بتائیے اب کوئی خوشک آ کر یہ کہے کہ او فضول بات کرتی نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے گھر والوں کو وقت دینا زندگی کا حصہ ہے دین کا حصہ ہے اپنی اولاد کو وقت دینا زندگی کا حصہ ہے اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا زندگی کا حصہ ہے ان کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا زندگی کا حصہ ہے ان کے ساتھ کھیلنا زندگی کا حصہ ہے ہاں اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی نہ ہو شریت کی حدود پامال نہ ہو بس تو اس لیے نہیں تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بغاوت ہو اور نہ ہی اتنی زیادہ وہ کر لیا جائے کہ بس وہ ایک ہفتے کا زور ہو اور اس کے بعد ختم کے فرائض کا بھی پتہ نہ ہو اس لیے زندگی میں کبھی انسان کیسے مراحل آتے ہیں کہ ماشاء اللہ صبح کو اٹھے ہیں تہجد بھی پڑھ لیے ہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی ہے فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد تصویرات چل رہی ہیں پھر اشراق کی نماز ہو رہی ہے پھر اس کے بعد تلاوت ذکر اذکار کی مشغولیت ہے پھر چاشت کی نماز ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے پھر زہر کی نماز اس کے بعد تلاوت ہو رہی ہے پھر اثر عصر کے بعد وظائف پھر مغرب مغرب کے بعد ابوابین کے نوافل اور پھر عشاء کی نماز اور عشا کے بعد بھی تلاوت اور پھر صبح تک پھر دوبارہ نوافل اگلے دن جسم اتنا تھک گیا اتنا تھک گیا کہ اب اگلا پورا دن سو گئے نہ فجر کی نہ زہر کی نہ اثر کی نہ مغرب کی فرض بھی گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ متوازن ایک اندازے کے مطابق اپنی نمازیں فرض پڑتا اس کے ساتھ اپنے حسب معمول ایک اندازے کے مطابق نوافل کا اہتمام کر لیا جاتا اور کچھ تلاوت اور کچھ ذکر و وسکار کر لیے جاتے تاکہ یہ فرائض تو کم از کم اس کے نہ جاتے تو اس لیے ہماری زندگی ہمیشہ سے کیا ہونی چاہیے متوازن ہونی چاہیے اس میں افراد اور تفریح نہیں ہونی چاہیے یہی حدیث میں فرمایا کہ ان نل کل شعین ہر چیز کے لیے تیزی ہے وہ لے کل اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے اس لیے اتنی زیادہ تیزی بھی ہونی چاہیے کہ پھر سست پڑ جائے بلکہ متوسط راہ اختیار کی جائے متوازن زندگی گزاری جائے آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں ان شیئن شررتن ہر چیز کے لیے تیزی ہے شررتن کا مانا تیز بتا چکا ہوں بکیہ تمام تفصیل ولی اور ہر چیز ہر تیزی کے لیے فطرۃ الستی ہے فطرت المانا سستی باقی تفصیل بتا چکا ہوں ان نکل شعین شررتن ہر چیز کے لیے تیزی ہے شر رتن اور ہر تیزی کے لیے فطرۃ شر رتن انا کا اسم مؤخر ہے اور فطرتن پھر مبتدا مؤخر ہے شر رتن صدر مستقبل مقدم ہے اس لیے آپ کو ٹھیک پڑیے حدیث نمبر اکانوے نائنٹی ون حضرتہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجل مانا موت ان الرزق لیطلب لا لابدہ کہ بے شک رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے کمایت لب ہو اج جیسے کہ تلب کرتی ہے اس کو اس کی موت جیسے کہ اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی رزق جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے تلاش کرتا ہے انسان کو جیسے وقت مقررہ پر موت آتی ہے ایسے ہی انسان کا جہاں جس حال میں رزق لکھا ہوتا ہے وہاں انسان کو پہنچنا پڑتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ اس پر ہزارہ تجربات ہیں کہ انسان کو جہاں کا اس کا رزق لکھا ہوتا ہے وہ گرتے پڑھتے جیتے مرتے اس تک پہنچتا ہے اور موت انسان کی جس مقام پر جس وقت پر لکھی ہوتی ہے اس کو وہیں پہنچنا پڑتا ہے رزق انسان کو تلاش کرتا ہے کئی سارے لوگ اپنا وطن اپنا شہر اپنا دیش چھوڑ کر دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور مشکل مشکل سے زندگی گزارتے ہیں مشکل ترین کام کرتے ہیں بس اللہ نے ان کا رزت ہی ایسے لکھا ہوتا ہے اور کوئی شخص پرسکون زندگی گزارتا ہے اپنے دیش میں اپنے شہر میں رہ کر اور بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا رزت اس حال میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہوتے ہیں نوکر چا کر خاص ہم سب اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و پتعہ نے کائنات کے اندر یہ جو درجہ بندی رکھی ہے اس کے اندر کروڑہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزب کو دوسرے کے ساتھ متعلق کر دیا ہے کسی کو مالدار بنا دیا اس کو کہہ دیا کہ تیرے ساتھ اتنے متعلقین ہیں اتنے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوں گے اس کو رزت یہاں سے ملے گا اس کو ایسے ملے گا اس کو ایسے ملے, ملے گا اگر سارے کے سارے مالدار ہو جاتے تو پھر ان کی خدمت کون کرتا ان کے امور کون سا انجام دیتا اگر سارے کے سارے محتاط اور غریب ہوتے ان کو مال نہ دیا جاتا کیا کرتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات کو چلانے کے لیے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو یہ مختلف درجات رکھے ہیں تو یہ صرف اور صرف کائنات کے نظام کو چلانے لیے تو رزلٹ انسان کو تلاش کرتا ہے میری جب فراغت ہوئی جامعہ اور اسلامیہ کنوری ٹاؤن کراچی سے جب میں عالم کا کورس مکمل کر کے جب میں گھر آیا تو پکا پروگرام تھا کہ میں نے تخصص جامعہ بنوری ٹاؤن سے ہی کرنا ہے جامعہ علوم اسلامیہ سے اور تیسرے اساتذہ کی رائے تھی لیکن پھر والدہ محترمہ کے انتہائی زیادہ اصرار کی بنیاد پر کراچی جانے کی اجازت نہ دینے کی بنیاد پر پھر میں نے مجبوری میں فیصلہ کیا اشرفیہ لاہور کا اور پھر میں نے تحس یعنی جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا یعنی کہیں وام و گمان میں ہی نہیں تھا کہ میں تحسس جامعہ بنوری ٹاؤن کے علاوہ کسی اور جگہ کروں گا ممکن ہی نہیں تھا کہیں وام و گمان میں ہی نہیں تھا یہی دھن تھی کہ بس وہی کرنا ہے لیکن کیوں رز لکھا ہوتا ہے جہاں کا وہاں انسان کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں کی انسان کو ہوائیں کھانی ہوتی ہیں وہاں کے در و دیوار کو انسان نے چھونا ہوتا ہے یہ انسان وہاں پہنچتا ہے موت سلیمان علیہ السلاط علسلام کے ساتھی کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر حادیث کی روشنی میں کہ ملک شام کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلاط اپنے کئی سرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جبریل امین اسرائیل آئے ہیں انسانی شکل میں اور ایک شخص کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں ان کے جانے کے بعد اس شخص نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ عزرائیل نے مجھے بڑے غور سے دیکھا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری روح ہی نہ قبض کر لے لہذا آپ مجھے یہاں سے جب آپ سفر کرو تو مجھے لے جاؤ کسی دوسرے خطے میں سلیمان علیہ الصلوۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ ہواؤں کے دوش پر جہاں کا چاہتے تھے سفر کرتے تھے ولی سلیمان الريح عاصفہ تجری اب سلیمان علیہ الصلوۃ کا پیٹھ سوار کیا اور لے چلے دوسرے مقام کا اگلے دن خبر ملی کے اس شخص کا انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام نے عزت اسرائیل سے پوچھا کہ کی کیا واقعہ تھا اس نے کہا کہ اس شخص کو میں تعجب سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کچھ لمحات بعد میں نے اس کی روح فلاں جگہ پر قبض کرنی تھی مجھے حکم ملا تھا تو میں اس کو یہاں دیکھ کر تعجب کر رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے جب کہ اس کی رک میں نے فلان جگہ پر چند نمحات بات قبل کرنی ہے لیکن اب دیکھیں کہ ترتیب کیسے بنی اور وہ ڈر کے ہمارے وہاں تو اس کو وہاں پہنچنا تھا موت کے لیے تو خیر ان دز الف دا کمایت لو اجلو رزق بھی انسان کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی میرا خالی کہ تکوینی امور ہیں. یہ تشریحی نہیں ہے دو قسم کے امور ہوتے ہیں ایک امور تقوینی اور ایک عمور تشریح امور تخوینیاں اٹل ہوتے ہیں اس میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا بس جو ہے وہ کرنا ہے اس وقت پیدا ہونا ہے اس وقت مرنا ہے انسان کو کوئی اختیار اس میں نہیں ہے یہ امور تقوینی ہیں امور تشریح ہے نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے جس کی مرضی پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے اختیار ہے پڑے گا تو جنت ملے گی نہیں کرے گا تو جانا کا ٹھکان بنے گا یہ امور تشریعیہ ہے لیکن موت رزق اس کے معاملات یہ امور تکوینیاں ہیں انسان کو جہاں سے جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا چاہے وہ کچھ بھی کر لے تصورا میں چلا جائے یا آسمان کی بلندیوں کو چھو لے رزق جتنا اس کے مقدر میں اسے وہی ملنا ہے اللہ اکبر ان العبد بے شک رزق انسان کو تلاش کرتا ہے کما یت لب ہو اجل ہو جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر واقعیت سے رکھیں سب کو حیث و امان میں رکھیں جو کہا سن اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو ابھی انشاءاللہ اللہ بیان بھی ہوگا تو آپ لوگ بھی تشریف لائیے ان شاء اللہ فائدہ ہوگا جتنے لوگ آپ کے ساتھ اور ہیں ان کو بھی سنانے کی کوشش کریں گھر والے ہیں کوئی بھی ہیں تو جتنا کوئی بھی سن سکے کوشش کریں اس کے لیے چلیے السلام علیکم اللہ